وف اللہ بندارینشد اللہ تبحان کا انی کلن حسم اللہ عم الوکیل یا يا يا قیوم يا رحمتی کا استغذ ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمد للہ آج 28 جنوری دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 174 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی ہم سورت الحجر کی آیت نمبر 26 سے ورڈ اسٹارٹ لیں گے قصہ سے آدم اور ابلیس آ رہا ہے قرآن حکیم میں چار مقامات جہاں پہ تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا ان میں سے ایک یہ مقام ہے ویسے تو قصہ آدم اور ابلیس سات جگہ پہ بیان ہوا ہے قرآن حکیم میں اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا بہت ذکر موجود ہے مختلف صورتوں کے اندر لیکن جو ٹاپ آف لسٹ ہے وہ سورہ العراف ہے اس کے بعد سورت الحجر اور پھر سورہ سعد باقی صورتوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف اس صورت کے اندر آئے ہیں کچھ چیزیں بھی اس حوالے سے ایکسپلور میں انشاءاللہ کروں گا آج کی گفتگو کے اندر اویتان بسم اللہ رحیم وال اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی یعنی سیاہ گارا جب وہ خشک ہو جائے اور کھنکھنانے والی آواز اس میں سے نکلے اس سے انسان کو پیدا کیا گیا الاق نہ بننا رسموم اور جنات کو ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے آگ کی فلیم کا جو اوپر والا پورشن ہے ان سین اس آگ کی لپٹ سے جنات کو پیدا کیا گیا اسی لیے جنات نظر بھی نہیں آتے اور انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا یہ دو باتیں اس سے پتا چل گئی اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا یہاں نور سے مراد نور مخلوق ہے اللہ کے لیے بھی آیا اللہ نور السماوات والارض اللہ کا جو نور ہے جو اس کا حجاب ہے وہ بھی نور ہے اللہ بھی نور ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ نور مخلوق کا نور نہیں ہے بلکہ وہ خالق کا نور ہے الفاظ ایک جیسے ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے وہ تو الفاظ کا چناؤ تو لٹریچر کی زبان میں سمجھانے کے لیے اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں یہ سارے قرآن میں الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھانے کے لیے ان کی کیفیت ہمیں نہیں پتا لئی سک مسلی شئی وہ سمی اللہ کی مثل کوئی شہ نہیں ہو سکتی اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا قلبو کل ملا اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا ان شرم من سال من ام ام مسنون بے شک میں تخلیق کرنے والا ہوں بشر کو انسان کو ایسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے بدبودار سیاہ سیا گارہ تھی فا سب تو ہوں بس جب میں اسے سوار لوں وہ نفق تو فی ہی اور اس میں اپنی روح ڈال دوں اپنی طرف سے روح یہ من سے فروم یہاں رو سے مراد اللہ کی روح نہیں یعنی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح جو عیسیٰ نے مریم کے بارے میں بھی آیا روح من عیسیٰ نے مریم اللہ کی طرف سے روح ہے لیکن وہ خاص روح ویسے تو ہم بھی اللہ کی طرف سے روح ہیں لیکن عیسیٰ نے مریم اس لیے خاص روح ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا وہ ماں سے پیدا ہوئے اور یہ ایک بہت ایکسٹرڈنری واقعہ ہے فیزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والا اس لیے انہیں روح اللہ کہا گیا ورنہ روح اللہ تو سب ہی ہیں یہاں دیکھ لیں آدم الاسلام کے بارے میں بھی آیا ون فخت فی روحی اپنی طرف سے اس میں جب میں روح پھونک دوں فق رو ساجدین تو پھر تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا ف سجد الملا کلو ہم پس سب کے سب فرشتے اکٹھے سجدے میں گر گئے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس کہتے ہیں وہ جو حسد کرنے والا ہے جیلس ہونے والا ابا اس نے انکار کیا این یقون امسا جدین کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو وہ انکاری ہو گیا اچھا اب بڑی حیران کن بات ہے جو اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اٹھائی گئی قرآن حکیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن حکیم میں جب بھی قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تو سٹارٹ اسی بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو پیدا کروں تو تم نے سجدے میں گرنا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور تیسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ابلیس سجدہ کرنے سے ہی انکاری ہو گیا تو اس کا اپٹیمل سلوشن کیا ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس نے تو کر دی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ابلیس کو حکم ہوا تھا اس اعتبار سے یعنی یہ وہ اٹھاتے ہیں کہ ابلیس کو بھی حکم تھا فرشتوں میں وہ شامل ہو گیا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا کیونکہ ذکر یہ ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ابلیس فرشتہ ہے تو اگر وہ فرشتہ ہے تو پھر اس نے انکار کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے جب تک کہ ہم قرآن حکیم کے باقی مقامات کو نہیں دیکھیں گے نمبر ون یقیناً ابلیس کو بھی حکم تھا وہ کہتے ہیں اگر وہ جن تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں تو ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا حکم میں وہ شامل ہے کیونکہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے ایک کلاس میں اگر 50 میل سٹوڈنٹ ہے اور ایک میل ہے اور کلاس ریپرزینٹیٹو کہتا ہے نا بوائز سٹینڈ اپ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی نے کھڑا نہیں ہونا تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے اور پورے قرآن میں آپ دیکھیں اکثر جو باتیں ہیں وہ مردوں کے سیگوں میں بیان ہوئی ہیں عورتوں کے لیے بھی وہ حکم ہے تو یہاں پہ بھی اگرچہ حکم فرشتوں کو تھا لیکن شیطان جو جن تھا وہ بھی فرشتوں کے حکم میں اس اعتبار سے داخل تھا کہ وہ ان کی کمیونٹی میں اٹھتا بیٹھتا تھا لیکن نافرمانی اس نے اس لیے کی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا اس کا ثبوت سورت القہف میں آیا کا من الجن فاسا کا امر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی قرآن میں ایک مقام ہے جہاں پہ یہ ذکر آیا کہ چونکہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے نافرمان ہوا باقی آپ چھ جگہ پڑھ دیکھیں آپ کو نہیں پتا چلے گا منحدین کا مقدمہ آپ کو مضبوط نظر آئے گا کیونکہ سورت البقرہ میں آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا اور یہ ایسا فرشتہ تھا جو نافرمانی بھی کر بیٹھا تو قرآن کا دوسرا حکم ٹوٹ گیا کہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نہیں وہ جن تھا وہ کہتے ہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا جین ہے ہم کہتے ہیں سورت الراب پڑھ کے دیکھے وہ کہتے ہیں اس میں بھی نہیں لکھا ہوا جین ہے بالکل نہیں لکھا ہوا یہاں پہ بھی نہیں سورت الحجر میں بھی نہیں آیا کہ وہ جن ہے سورح پر اسرائیل میں بھی نہیں آیا کہ وہ جن ہے سورہ تاہ میں سورہ سعد میں ایک جگہ آیا سورت الکہف کی آئے نمبر 50 نمین الجن فسا کامری ربی اگر صورت القاف نہ ہو تو ہم قرآن کے اس مقدمے کو ڈفینڈ نہیں کر سکتے اگرچہ چھ جگہ موجود ہے لیکن وہ انٹینڈیڈ ہے لہذا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر بات کو ہر دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے پورے مقدمے کو سمجھنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا کلپ کاٹ لینا بیچ میں سے کہ جی یہاں دیکھیں بالکل واضح حکم ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا و عید خال ربو کا کا فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب بنا چکوں اس میں روح پھونک دوں تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے سارے گر پڑے سوائے ابلیس کے تو پھر ہم بتائیں گے یہ تغلیب کا قاعدہ ہے ابلیس جنوں میں سے تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس لیے وہ اس حکم میں شامل تھا نافرمانی اس لیے کر بیٹھا کہ وہ جنوں میں سے تھا اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو دیکھ لیں آگے اللہ تعالی نے مزید کلیریفائی کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے حکم بھی تھا کہ نہیں کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے کیوں سجدہ کرنا تھا ایک طرف کہتے ہیں نافرمانی کر دی دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسے تو حکم ہی نہیں تھا حکم تو فرشتوں کا تھا تو یہاں پہ اللہ تعالی نے پھر کاؤنٹر کیا ہے یا کیا اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین تجھے کیا ہوا کہ سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا اچھا یہ یاد رکھیے گا یہ سجدہ تازی ہے اس سجدہ عبادت نہیں ہے اور سجدہ تازیمی اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے حلال تھا جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے ماں باپ نے کیا لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے حدیث کی روح سے جو لوگ حجیت حدیث کے قائل نہیں ہیں نا ان کے لیے بہت بڑا یہ علمی امتحان ہے انہیں کہیں گے کہ قرآن میں تو انسان کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا فرشتوں کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ ثابت ہے تم بتاؤ جو ذرا ہر دھرم قسم کے لوگ ہیں وہ پھر زد میں آ کے کہتے ہیں جی ہم تو قائل ہیں انسان کا انسان کو سجدہ ہو سکتا ہے اور جو ذرا علمی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قرآن میں نہیں لیکن یہ سنت سے ثابت ہے ہم کہتے ہیں بس یہ سنت اور حدیث یہ ذریعہ ہے کیونکہ قرآن حکیم تو اس حوالے سے خاموش ہے اگرچہ قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے لیکن کوئی ناسخ و منسوخ ہی اس حوالے سے نہیں آیا ہوا قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اس سے آپ زیادہ زیادہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا لیکن خود یہ والا سجدہ تو رپورٹ ہوا ہوا ہے اور دوسرا وہ تو مکی صورت میں ہے یہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہوا ہے ناسوخ و منسوخ والے چکر میں بھی یہ والی چیز کا کیا کریں گے آپ الٹیمیٹلی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سنت کے بغیر قرآن حکیم کی جو تفسیر والا معاملہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے سنت کو ماننا قرآن کو ہی ماننا ہے جس میں سجدہ تعظیمی کی حرمت شامل ہے جو ابود میں ابن ماجہ میں آئی کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیمیوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے اگلی امتوں میں جائز تھا اس لیے کوئی اس کی پلی نہیں لے سکتا کہ وہ کوئی شخص اپنے پیر کے آگے جھکے اور کہے کہ جی وہ فرشتوں نے بھی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اس امت میں ہی سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ سَلْصَالٍ من حَمَئٍ مَّسْنُونَ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تُو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا میں تو جن ہوں اور آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا اسے پتا تھا مجھے حکم ہے لہذا وہ سوال تو ان کا ختم ہو گیا جو یہ تراس کرتے تھے قرآن پہ تو وہ کہنے لگا کہ میں کبھی اس کو سجدہ نہیں کروں گا جو بشر ہے جسے توں نے پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے بدبودار سیا گارہ تھی بس یہاں پہ تو صرف اتنا ذکر ہے لیکن باقی جگہوں پہ سورت العراف میں سورت سعد میں یہ ذکر آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اب یہ جملہ یہاں پہ مسنگ ہے دیکھیں نا یہ جملہ اگر آپ یہاں ہوتا تو ہمیں پوری بات سمجھ آتی لیکن وہ جملہ دوسری جگہ ہے لہذا یہاں سے بھی کلپ کاٹا جا سکتا تھا لیکن کلپ نہیں کاٹ سکتا کیونکہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے کہ یہ بات اس طریقے سے, میں ہے اس حوالے سے جو اللہ تعالی نے میرے اوپر ایک حق واضح کیا ٹروتھ ریویل کیا وہ یہ کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جب احادیث روایت کرتے ہیں بخاری میں کچھ حصہ ملتا ہے کچھ مسلم میں ملتا ہے کچھ ابود سے آپ اٹھاتے ہیں ایک صحابی حدیث کو کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے دوسرا کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے لہذا اتھینٹسٹی ہی حدیث کی ختم ہو جاتی ہے الفاظ ہی نہیں ملتے جلتے ہم کہتے ہیں بل مفہوم اور اگر آپ پوری گفتگو کو سم اپ کریں تو ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ راویوں کے الفاظ کے اختلاف کیوں ہے حبی الاسلام کی تو ایک مجلس تھی تو الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے تھے لاجیکلی تو وزن ہے تو مجھے بتائیں یہ قصہ آدم اور ابلیس بھی تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی اور ابلیس کی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے تو اس میں بھی لوجیکلی سات دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس ہے ساتوں دفعہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایک ہی الفاظ ہونے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہے صورتوں کے وزن میں ان, ان, ان, ان الفاظ کو بٹھایا گیا ہے۔ الفاظ بھی مختلف ہیں مفہوم ایک ہے لیکن اس میں بھی جو نٹی گریٹیز ہے نا وہ کسی ایک سورج سے آپ اٹھا ہی نہیں سکتے مثلاً اس میں مسنگ ہے اس میں تو صرف اتنا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے مٹی سے بنایا لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں انخیرمن مندار من تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے یہ جملہ یہاں پہ مسنگ ہے وہ دوسری جگہ پہ موجود ہے تو ہم سارے جملوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک پکچر کھینچتے ہیں تو اگر قرآن میں یہ ہو رہا ہے جو بل لفظ محفوظ ہے تو احادیث میں اگر اس طرح الفاظ کا اختلاف آئے تو وہ بھی ہم نے اسے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے تو یہ آپ نے ایک اینٹی وینم تیار رکھنا ہے منکرین حدیث کے لیے جب کبھی وہ کہنا کہ یہ تو بخاری میں یہ الفاظ تھے مسلم میں یہ آئے لہذا یہ جو ہے حدیث ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے دو مختلف راوی دو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں تو انہیں کہ آدم اور کہلیس بھی سات دفعہ ہے مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے وہاں تو آیا سورت الراح میں آگ سے پیدا کیا وہ خلقتا ہوں اور اسے مٹی سے پیدا کیا یہاں تو تین ذکر ہی نہیں ہے یہاں کیا الفاظ ہے سلسال مسنون تین کہتے ہیں مٹی کو مٹی کی آگے خاصیت آئی ہے کہ وہ کون سی مٹی تھی وہاں پہ صرف مٹی کا ذکر ہے یہاں پہ مٹی کی خاصیت کا بھی ذکر ہے اور یہ جو ذکر ہے نا سل من حمائم مسنون یہ صرف الحجر میں ہے باقی ہر جگہ صرف مٹی کا ذکر ہے اس کی جو خاصیت ہے وہ صرف سورت الحجر میں آئی ہے لہٰذا اس مٹی کی یہ والی خاصیت باقی صورتوں میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن ہم نے سب کو جمع کر کے ایک اینڈ رزلٹ تک پہنچنا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جسے ت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی جو ایک سیاہ بدبودار گارا تھی پہلے جب وہ خشک ہو گئی اس سے نے انسان کو پیدا کیا یعنی اس نے اپنے گناہ کی جسٹیفکیشن بھی دے دی اپنی نافرمانی کی جسٹیفکیشن بھی دی بجائے معافی مانگنے کے قالا فخر ہا اللہ تعالیٰ نے آگے سے کوئی علمی جواب دینے کی ضرورت نہیں ضروری سمجھی ورنہ جواب دیا جا سکتا تھا کہ مٹی میں تو ایک بے قدر بیج بویا جائے وہ چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اور آگ میں جو چیز بھی آپ ڈالتے ہیں وہ راک ہو جاتی ہے مٹی تو غریب نواز ہے اتنی سی چیز کو اتنا بنا دیتی ہے اور آگ جو ہے وہ اتنی بڑی چیز کو راک بنا دیتی ہے اسے صرف آگ کی یہ خوبی نظر آئی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے مٹی پستی کی علامت ہے اور آگ جو ہے وہ بلندی کی علامت ہے یہ ایک فیکٹر اسے نظر آیا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹر ہے لیکن دوسرے فیکٹرز بھی ہیں لیکن اللہ تعالی نے کوئی آگے سے جسٹیفیکیشن نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا حکم ہی کافی ہے آدم علیہ السلام اگر آگ سے بنایا جاتے اور شیطان مٹی سے بنایا جاتا تب اس نے کوئی اور دلیل گھڑ لینی تھی تب بھی حکم تو اپنی جگہ رہنا تھا اور دیکھیں آگ سے بھی بہتر نور ہے فرشتے انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی کیونکہ ان کی انسٹنگ میں ہی نافرمانی نہیں ہے یہ جن اور انسان ہے جنہیں اختیار دیا گیا ہے ہاں اس لیے پھر وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں تابع فرمان بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول فخرا فرمایا یہاں سے نکل جا فن کا رجیم بے شک تاندہ درگاہ ہے تو مردود ہو چکا ہے ان نا کا لاطا علا یومین اور بے شک تجھ پر لانت ہے قیامت کے دن تک لانت عربی زبان میں کہتے ہیں رحمت سے محرومی اسی لیے نبی السلام نے کسی مسلمان پہ لانت کرنے سے منع فرمایا جنرل لانت ہو سکتی ہے جس نے قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکا جھوٹوں پر اللہ کی لانت لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اسے بائی نیم نہیں کہہ سکتے کہ تانتی ہے ہاں یہ کہہ سکتے کہ تیرا عمل ایسا ہے جس نے تجھے لانت کا مستحق کر دیا باقی اللہ کی مرضی معاف کر دے یا لانت فرما دے لعنت اللہ عالمین ظالموں پر اللہ کی لانت تو جنرل ہے اسپیسیفکلی جب آپ نے کسی کو مینشن کرنا ہے تو اہل قبلہ اہل کلما کو اسپیسیفکلی بائی نیم مینشن کر کے لانت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تو یہاں پہ شیطان پہ قیامت کے دن تک کے لیے لانت اور آپ اس خبیز کا کانفیڈینس لیول دیکھیں بجائے کہ رونا پیٹنا ڈال دیتا کہ یہ کیا ہوا میں تو راندا درگاہ ہو گیا ہوں کو معافی ترافی کی کوشش کرتا معافی مل جاتی لیکن ایسا ہونا نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا نا اب کیا تک لانت ہے تیرے اوپر تو بس اس کا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا جو ختم اللہ اعلیٰ قلو بھی ابسوارہم ہو گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بنا بدا از ہدعی تنا و رحمہ انک انت کا آمین تو اس کے جواب میں اس نے عرض کیا قال ربی فن غرنی الا یوم اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا لوگ قیامت والے دن زندہ کیے جائیں گے مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے دیکھ لیں رب مان رہے وہ اللہ کا انکار ہی نہیں ہوا اللہ کو مان رہے اللہ کی ہی نہیں مان رہا بس یہ دیکھ لیں جو جو کہتے ہیں نا جی ہم اللہ پر ایمان لائے انہیں کہے کہ اللہ پہ تو ایمان لایا ہوا ہے شیتان بھی انکاری تو کوئی نہیں ہوا رب کہہ رہا ہے اللہ کی ماننے سے انکاری ہوا ہے تو لہذا اگر کوئی کلمہ گو ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو ماننا کافی ہے تو اسے کہیں کہ یہ تو شیطان نے بھی کر لیا تھا تو انہیں آدم کی اولاد بننا ہے آدمی کون ہوتا ہے جو آدم والا کام کرے اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا غلطی ہوئی تو معافی مانگ لی وہ سورہ الاراف میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سورت البقرہ میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھا دی تھی انہوں نے معافی مانگی اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرنا یہ آدمیت ہے اور اپنی غلطی کی جھوٹی جسٹیفیکیشن پیش کرنا دلیل دینا یہ شیطانیت ہے اور یہ دیکھ لیں شیطان نے فیڈینس لیول دیکھے اسی رب سے کہہ رہے مجھے قیامت کے دن تک مولت دے دے کال آف اے انل اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے پھر تجھے مولت دی جاتی ہے بس یعنی وہ مانگ رہے اور اللہ نے کہا چل دے دی مولت الا یوم وقت معلوم اس دن تک کے لیے جس کا جو وقت مقرر ہے وہ اللہ تعالی کے علم میں ہے تجھے مولت دی جاتی ہے اب دیکھیں اس کا جو جملہ ہے یعنی انتہا ہے گستاخی کی بھی اور اس کی آپ کانفیڈنس دیکھیں کیا ہے قالا ربی بیما اغوئی اس نے کہا اے میرے رب جس طرح تو نے مجھے بھٹکا دیا نا لاز ن لحم فل ارد میں بھی انسانوں کو زمین ان کے لیے مزین کر دوں گا زمین میں خوش چیزیں ان کے لیے مزین کر دوں گا ولا اغوی ان اور میں ان سب کے سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا اغوا کر لوں گا تیرے سارے بندوں کو اللہ عباد کا منہم المخلسین سوائے تیرے جو مخلص بندے ہیں جو جن کو تو چن لے گا یہ لفظ مخلص ہے مخلص نہیں ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے وہ صرف انبیاء ہیں علیہ السلام مخلص جو اپنا اخلاص کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرتے ہیں ہم ہاں مخلص تو ہیں مخلص نہیں ہیں ہاں کوئی شخص مخلص ہو اپنی کمٹمنٹ شو کرے پھر اللہ اگر اپنی مہربانی سے کسی کو مخلص کر لے امبی اکرام والا درجہ تو اسے نہیں ملے گا لیکن ایٹ لیسٹ اس کی حفاظت فرمائے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے جس سے وہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ پتنی کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے آگے الفاظ ہیں پھر میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ میری پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں یعنی وہ رہتا اللہ کا محتاج ہے لیکن نیک کمال کے سبب اللہ اسے اپنے لیے اس طرح خالص کر لیتا ہے کہ پھر اس کا اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتا ہے شروع میں تو اس نے اپنی محنت سے ایک مقام اچیو کیا ہوتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے دیتا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بعد میں اس کے آزاد گناہ نہیں کرتے تو اس میں اسے انعام پھر کیا ملا یہ تو اس نے محنت کی تھی تو انعام ہے استقامت یہ انعام ملا یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے سبب اس کی پرہیزگاری کے سبب اسے اس میں استقامت فرما دیتا ہے اللہ محمد جان ہو آمین تو شیطان نے خود کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ تو بچ جائیں گے جن کو تو خالص کر لے گا ظاہر ہے شیطان کو یہ تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن کی اسپیشل پروٹیکشن کرے گا ان پہ تو میرا زور نہیں چلے گا جس کی نمائندہ مثال قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا مخلص سورہ یوسف کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا ہاں جی اس کا مطلب ہے اس میں مادہ موجود تھا لیکن اللہ تعالی نے اسپیشل پروٹیکشن کی کیا اللہ تعالی نے یوسف کو دکھایا وہ اللہ کا اور یوسف علیہ اسلام کا معاملہ ہے بادل کوئی ایسی نشانی دکھائی جس کی وجہ سے وہ رک گئے اور پھر ساتھ آیا وہ ہمارے مخلص بندے تھے ہم نے ان کو اپنے لیے چن لیا ہوا تھا تو انبیاء کرام کی خوبی یہ ہے کہ اگرچہ ان میں بادہ تو موجود ہوتا ہے برائی کی طرف مائل ہونے کا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں فرشتے برائی کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتے ان میں وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے گناہ کی انسان اور جن دو مخلوقات ہیں ف الحمہ فجورہ و اسی لیے ان دونوں کو تھرٹی ون اکٹھا مخاطب کیا گیا فبی الا ربی کمات اے جنوں انس کے دو گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانی کو جٹلاؤ گے اور وما خلقت الجن الا ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں تو جن اور انسان یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے فرشتوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے بال ان میں بھی انبیاء اک کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ خالص کر لیتا ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گنا سے بچ جاتے ہیں یہ انبیاء ایک کی خوبی ہے شیطان خود بھی مان رہے کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا اچھا اب دنیا میں اس طرح کی دھمکی اگر کوئی کسی بڑے بادشاہ کو لگائے تو اس بادشاہ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تو کس طرح میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے میرے بندے میں تک لاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی سوائے ان لوگوں کے جو خود اللہ کی طرف اپنی کمٹمنٹ شو کریں انبیاء تو ہیں ہی ہیں ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں بلکہ سورہ سبا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور اکثریت اس کی پیروکار بن گئی اچھا جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کہہ رہا کہ اس نے پورا کر دیا شیطان نے اپنا کام پورا کر لیا انسان نہیں کر رہا جو اس نے کہا تھا نا وہ اللہ تعالی نے سورہ سبھا کے اندر سورت نمبر جو 35 ہے ہے بڑی کریٹیکل آئے ہے اور یہ بڑی نہیں اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے شیطان کے بارے میں تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے دعوے کو اس نے سچا کر دکھایا سورہ سبا آیت نمبر ٹوینٹی والد سب دقا ہم ابلیس ون ہو اور بے شک سچ کر دکھایا ان نہ شکروں پر ابلیس نے اپنا گمان إِلَّا فَرِيقًا اللہ الْمُؤْمِنِينَ پس وہ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہو گئے سوائے مومنین کے ایک گروہ کے یہاں مومنین سے مراد ادر انبیاء ہیں انبیاء تو اللہ نے خود ہی مہلث کر لیے تھے باقی جو لوگ جن کے چانسز تھے کہ وہ یا تو نبیوں کی پیروی کرتے یا شیطان کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا اکثریت جو ہے نا وہ اس کی پیروی کرنا شروع ہوگی یہ سورہ سبب میں آیا اور اس سے اگلی سورج جو ہے سورہ فاتر سورت نمبر پینتیس سورہ فاتر اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الشیطان عدو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے فت عدو بے شک پس تم اسے بھی دشمن سمجھو یعنی اس نے تو تمہیں دشمن اپنا سمجھ لیا یعنی ہم تو ویسے ہی تختہ مشک بن گئے نا تو اس نے تو دشمنی کر لی ہمارے ساتھ اچھا بڑی حیران کن بات ہے وہ کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس کا بدلہ میں ان سے لوں گا ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے جن کو تو چن لے گا اللہ نے کیسے گمراہ کر دیا اللہ تو ہدایت اور گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ کوئی شخص خود گمراہ نہ ہو اس میں ایک باریک سے نکتہ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ت نے مجھے اس امتحان میں جو ڈالا ہے نا کہ ت نے انسان کو سجدہ کرنے کا مجھے کہہ دیا گویا تو نے میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری تو اپنی ایک اکڑ ہے میں تو سینئر ہوں میں جونیئر کے آگے کیوں جھکوں یہ اصل میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا سینئر اتنے عرصے سے عبادت کر رہا اس کو ابھی ت نے بنایا ہے اور بنایا بھی مٹی سے ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں تو لہٰذا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میری سینئرٹی کا خیال ہی نہیں رکھا ایک جونیئر کے آگے مجھے جھکا دیا ہے وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ نے مجھے گمراہ کیا ہے یعنی نے مجھے اس امتحان میں ڈالا تجھے پتا تھا کہ میں تو سینئر ہوں میں تو نہیں کس طرح جھکوں گا ٹھیک ہے سینئر بندے میں تو اپنا ایک تکبر ہوتا ہے جب تک کہ وہ تاب فرمان نہ ہو جائے اپنے رب کا تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے یہ اسباب تو نے پیدا کیے نہ تو اس امتحان میں مجھے ڈالتا تو نہ میں ناکام ہوتا تو یہ اس نے اپنے گنا کا عذر پیش کیا جو بالکل غلط تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا حکم ہے اس کے آگے تو پھر کسی کی نہیں چلنی چاہیے اگر رب مانا ہے پھر حکم آپ نے ماننا ہے پھر آپ نے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے اور یہ صرف اللہ اور مخلوق کا معاملہ نہیں ہے نبی الاسلام نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی ناگ کٹے ہبشی کو تم پر امیر مقرر کر دوں اور پھر اس کو جرلائز کیا ہے صرف اپنے تک نہیں کلفا کے لیے بھی اور کہا کہ اگر تم پر امیر کی طرف سے کوئی ناگ کٹا حبشی ایک حبشی کالا اوپر سے ناگ بھی اس کا کٹا ہوا وہ مقرر کر دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے ایگو توڑی ہے نا اور یہ نبی اسلام نے اپنی زندگی میں کی ہے لشکر اسامہ میں یہی تھا حضرت ابو بکر عمر کو انڈر دے دیا ہے، ایک نوجوان لڑکے کے جو ٹین ایجر ہے سولہ سترہ سال کا اب ظاہر کس کی جرت ہے آگے حضور سے بات کرے کبھی کسی کو بیچتے ہیں کبھی کسی کو بیچتے ہیں نبی اسلام جلال میں آپ ممبر میں چڑھ گئے آپ نے اور میں اس سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں بھی یہی کچھ کرتے تھے اسے غلام زیادہ سمجھتے تھے نا ہارسا کو تو نبی اسلام نے زیادہ ہرسہ کو امیر لشکر بنا آگے بھیجا ہوا تھا غزوہ موتا کے اندر وہ تو شہید ہو گئے تو بعد میں خالد نے ولید ہے نا اور اب آپ لشکر اسامہ روانہ کر رہے تھے دوبارہ سے رومن امپائر کے خلاف اور ان کے بیٹے کو لگایا تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو اور حضرت اب بکر عمر کو ان کے انڈر دیا ہوا ہے تو نبی اسلام اس طرح کے معاملات اس لیے کرتے تھے تاکہ بت پرستی کو توڑا جائے اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت امر بناس کہتے ہیں مجھے نبی اسلام نے ایک جہادی مہم کے پر روانہ کیا اور امیر مجھے بنایا حضرت ابوبکر بکر عمر ہمارے ساتھ تھے تو مجھے گمان ہوا کہ شاید میں کوئی بڑا محبوب ہو گیا ہوں تو میں نے کہا اللہ بتائیں آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے فرمایا عائشہ کہ نہیں یارس اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا تھا کہا کہ عائشہ کا باپ پوچھا اس کے بعد کہا عمر پھر کہتے ہیں میں پوچھتا گیا پھر میں خموش ہی ہو گیا کیونکہ میرا نام نہیں آیا تھا تو یہ رہو کہ نام ذکر ہی نہ ہو حالانکہ امیر ان کو بنایا ہوا تھا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی افضل شخص ہے وہی امیر بنے کوئی دوسرا شخص بھی کوئی جونیئر بھی سینئر کے اوپر آ سکتا ہے اور اس میں کسی سینئر کو برا نہیں بنانا چاہیے تو یہ شیطان کی جو یہ بات تھی نا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے کیونکہ تو نے مجھے یہ حکم ہی ایسا دیا ہے جو مطلب میرا تو ایک اپنا ایک لیول ہے میں ان کے آگے جھکوں تو اس بھی تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں اس کا بدلہ اتاروں گا اور یہ جتنے جونیئرس ہیں ان کو گمراہ کر دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں سینئر تھا تو میں تو ہوں گمراہ ان کے پیچھے اب میں نے کوئی جونیئر بھی نہیں چھوڑنا ان ساروں کو تیرا نافرمان بناؤں گا اللہ عباد کا منہ مخلسی سوائے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ جو دھمکی تھی نا اس دھمکی کو اللہ تعالیٰ نے ریبٹل نہیں کیا کہ میں دیکھتا ہوں کس طرح تو میرے بندوں کو ہاتھ دکھاتے اللہ نے کہا تلیہ مستقیم اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے میرا راستہ جو میری طرف آتا ہے سیدھا راستہ یہ تو میں نے راستہ واضح کر دیا انبادی لئی سلکم سلطان بے شک میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا زور کوئی نہیں ہوگا انتبا آکام ہاں جو خود ہی تیری پیروی کرنا چاہیں گمراہ ہونا چاہیں ان کا معاملہ الگ ہے باقی میرے بندوں پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا یعنی ادر دین امبیا کی بات ہو رہی ہے زور بھی ہوگا تو کیا ہوگا وہ اللہ تعالی نے دوسری جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم نے شیطان کو اختیار دیا نا ہے کہ یہ ان کو برائی کی طرف بلاتا ہے تو صرف اس لیے کہ ان کے لیے آزمائش ہو زور کوئی نہیں ہے جو ہم سورہ ابراہیم میں بھی پڑھ چکے آیت نمبر ٹوینٹی میں شیطان کی انسان سے آخری ملاقات اس میں شیطان قیامت والے دن کیا کہے گا میرا تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا صرف میں نے تجھے برائی کی طرف بلایا تھا تو خود گمراہ ہوا تھا آج اپنے آپ کو ملامت کر مجھے ملامت مت کر بھی اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ شیطان کا زور کوئی نہیں ہوگا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور شیان اسے راستے میں روک لے زور نہیں ہوگا صرف دعوت ہوگی دعوت نیکی کی امبیا دے رہے ہوں گے اور برائی کی دعوت شیطان دے رہا ہوگا مرضی انسان کی اپنی ہوگی کہ وہ حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا نہیں چلنا چاہتا ان نہ بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا اما شاکر و وہ اما کفورا خا شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ میرے بندوں پہ زور نہیں چلے گا تیرا سوائے ان کے جو خود ہی گمراہ ہونا چاہیں وہ ان نہ جہنما لم اور جو اس طرح کے گمراہ ہوں گے ان سب کے لیے پھر میرا وعدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے اللہم اجرنا من النار یہاں پر بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تو کر کے دیکھ دیکھ میں پھر حفاظت کیسے کرتا ہوں اپنے بندوں کی کوئی گارنٹی نہیں لی کیونکہ اگر گارنٹی لے لیتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا جنت ہے اس لیے کہ اس امتحان سے آپ نے گزرنا ہے لیکن بیلنس کیا ہے صحیح مسلم حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن شیطان اٹچ ہے فرشتہ اسے اچھائی کی طرح بلاتا ہے شیتان اسے برائی کی طرف ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا یارس اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ نے اسے متی کر دیا میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ اب تابع فرمان ہے وہ مسلم ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف ہی بلاتا ہے نبی الاسلام کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہ گارنٹی نہیں باقی اللہ تعالیٰ کسی کو ایک پروٹوکول دے اس کی محنت کے سبب تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے لیکن جو اسمت والا معاملہ ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا پھر جہنم لہا سب ابواب جس کے ہے سات دروازے لیں جی قرآن کا یہ مقام کلیئر کر رہا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس کا ذکر آیا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں باقاعدہ ان کے نام آئے اور صحیح مسلم میں تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو وضو کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشد اللہ الحل وحدہ اللہ لا اللہ وہ اشد ان محمد ابد رسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو یعنی ایک پروٹوکول کے طور پر یہاں جہنم کے سات دروازوں کا ذکر آ گیا لِكُلِّ منہم جُزْءٌ مَقْسُوم اور ہر دروازے کے لیے اس کا حصہ مقرر ہے اسی طریقے سے جنت کے دروازوں کے بارے میں بھی آئے بخاری مسلم میں کہ ایک دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں ایک دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ایک دروازہ خاص ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جنت کے دروازے جہنم کے بھی دروازے ہیں اور ہر دروازے میں اس کا حصہ موجود ہے اور یقیناً اس میں صرف کافر شامل نہیں ہے مسلمان بھی جو فاسق ہیں فاجر ہیں وہ بھی جہنم میں انیشلی تو داخل کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی سزا کے بعد کچھ سزا دے دے گا کچھ شفاعت کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے جو تن میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفات میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ فرما دے گا ہم تو یہ ہی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم جو سورت الفرقان میں آیا کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مستقل رہنے کے لیے بھی ایک ہے اہل ایمان کی تو نشانی یہی ہے نصرف جہنم امین رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے یہ تو گلے کا ایک پھندا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں بخاری مسلم میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم حکم دیتے تھے صحابہ کو کہ تشہد میں چار چیزوں اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اس میں پہلی چیز یہی ہے اللہم انی اعوذ کا من من جہنم وزابل قبر الدجال المایہ اسی طریقے سے سنن نبی دعود میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیر کر بغیر کسی سے گفتگو کیے سات دفعہ پڑھے اللہ اجرنی من النار انار اللہ من النار پڑھیں گے تو یہ جمع کا سیغا ہے اجیر نی پڑیں گے تو یہ سنگولر کا سیگا ہے سات دفعہ پڑھ لے اور وہ شخص اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ازادی عطا فرما دے گا اور اگر فجر کے بعد پڑھ لے اس دن میں اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ازادی عطا فرما دے گا لیکن فجر کی بھی نماز پڑھنی ہے فجر کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو خالی یہ پڑھ لیا نہیں کیونکہ نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہو جائے گا نا صحیح مسلم حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز ایک رمضان سے دوسرا رمضان ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے ایک جمعہ پڑھو اگلا جمعہ پڑھو بیچ کی ساری نمازیں معاف کہا اگر کبیرا گناہوں سے بچا جائے تو کبیرا گناہ جو ہے نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا ہو سکتا ہے جو ایمان اور کفر میں فرق ہے وہ عقیم الصلاح ولا تک من المشرقین نماز کو قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم یہ حدیث بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام میں فرق نواز ہے اب یہ اہل جہنم کا جو ذکر ہوا اس کے بعد جنتیوں کا ساتھ ہی ذکر ہے ان المتقین فی و بے شک جو متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ پرہیزگار لوگ وہ باغات میں اور چشموں میں آباد ہوں گے باغات جن میں چشمے بہتے ہوں گے اد بسلام ب سلام آمینین اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ بغیر کسی خوف کے ذہر جنت میں امن ہے سلامتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اناؤسمنٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ سمجھ لیں فائنل آپ ریزلٹ کارڈ آپ کے حوالے ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک وہ جگہ الاٹ کی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے جہاں پہ اب امن ہی امن ہے یہ آیت مبارکہ مسجد نبوی شریف کے دروازوں کے باہر بھی آپ نے دیکھی ہوگی لکھی ہوئی یہی آیت کا حصہ زیر ہے خلوہ سلام ان آمن ظاہر ہے مسجد نبوی بھی ایک امن کی جگہ ہے حرم ہے بلکہ اعلی حضرت کا تو دماغ کسی اور طرف گیا جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریاض الجنہ ہے نا تو یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اور میں ریاض الجنہ میں پہنچ چکا ہوں تو اے اللہ تیرا یہ واد ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ آ جائے نا وہ پھر جاننا میں نہیں جائے گا دیکھیں دماغ کدھر گیا ہے یہ ویسے کوئی بات ہلکی نہیں ہے یہ بڑے بندے ہی ایسی بات سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے تو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آنا یہ ایک جنت کی گارنٹی ہے میرے لیے کیونکہ میں ریاض الجنہ میں داخل ہوں تو اے اللہ تیرا تو یہ وعدہ ہے نا آخرت میں کہ جو جنت میں چلا گیا اسے جنت سے پھر نکالا نہیں جائے گا کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ بس امن کے ساتھ رہے اب ان کو موت نہیں آنی اور جہنمیوں کے لیے اضافہ ہو جائے گا ان کے غم کے اندر کہ موت آتی تو شاید یہ عذاب ٹل جاتا جو صورت الفرقان میں آیا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت تو تمہیں نہیں آئے گی کیونکہ وہ جہنمی خواہش کریں گے کاش ہمیں موت آ جائے جان چھوٹ جائے لیکن جان نہیں چھوٹنے والی تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں تو کوئی نہیں جاتا تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم ریاض الجنہ میں آئے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا اللہ کرے یہ دعا قبول ہو اور اسی طریقے سے ہی ہو جائے ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں بادل دماغ گیا ان کا ظاہر اس پلانٹ ارتھ کا حصہ نہیں ہے ریاض الجنہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ آج قبر رسول ہے اس جگہ پہ جو نبی اسلام کا گھر تھا تو اس لیے امام بخاری نے یہ ایک میسج دیا کہ قبر رسول اور سیدنا ابو بکر عمر کی قبریں بھی جنت کے ٹکڑے میں اسی لیے تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ میں نبی اسلام کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کر دی داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ ونزعنا مَا فِي سدور من گل اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ آگیا اگر اگر علی سر متقابلین پھر وہ جنت میں بھائی بھائی بن جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اب دنیا میں بھی آپ زبردستی اگر دو مخالف پارٹیوں کی صلح بھی کروا دیں نا پھر بھی آنکھیں چار کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اب دنیا میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اہل ایمان کی آپس میں کوئی رنجش تھی اور وہ نہیں نکل سکی انسان خود تو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا اللہ ہی نکال سکتا ہے تو اللہ ترف اخبار دنیا میں اگر اہل ایمان تھے اور آپس میں کوئی ان کی ایسی رنجش تھی دونوں جنت میں پہنچ گئے اب جنت میں تو غم نہیں ہے تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی ہم زبردستی ان کے دل سے کینا نکال دیں گے جنت میں جا کے انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہماری دنیا میں کوئی اس طرح کی چیز تھی یعنی یہ کیفیت تو اللہ ہی تاریخ کر سکتا ہے نا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ سے اس چیز کو نکال دیں تو یہی وہ آیت ہے سورت الحجر کی آیت نمبر 47 جس کے کانٹیکس میں وہ حدیث ہے فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں اور المصنف ابن ابی شاہبہ کے اندر جب حضرت طلحہ کا بیٹا مولا علی کو ملنے آیا اب ظاہر ہے حضرت طلحہ جو ہے وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مخالفین میں سے تھے شہید ہو گئے اگرچہ وہ جنگ چھوڑ گئے لیکن مروان نے المسترک لئے میں آتا ہے مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا کہ بھائی یہ اگر جنگ چھوڑ گیا تو ہم تو جنگ ہار جائیں گے لایا خود ساتھ تھا خود مار دیا اور پھر کہا آج میں نے عثمان کے قاتل سے بدلہ لے لیا اچھا ان کو پتا تھا کہ انیشلی حضرت عثمان کے مخالفین کون تھے حضرت الحاظ زبیر حضرت عائشہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے بڑے یاثر بھی تھے لیکن یہ لوگ بھی تھے لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ بعد میں حضرت علی کے خلاف جو خروج ہوا اس میں ان لوگوں نے شروع میں تو بیعت کی بعد میں مکے چلے گئے وہاں سے حضرت عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لے آئے اور بعد میں حضرت عائشہ پھر روتی نہیں ہو پہ جو کتے بھوکے وہ تفصیلی حدیث مصرد احمد میں موجود ہے بارل مولا علی نے جب حضرت طلحہ کے بیٹے کو دیکھا تو دل جوئی فرمائی اس کی اور کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورہ الحجر کی جو آیت ہے وہ نزائنہ من غل۔ یہ میرے عثمان بن عفان طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے گا اور قیامت والے دن ہم آمنے سامنے ہوں گے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت طلحہ اور زبیر کو جنتی مانتے تھے یہ تو حضرت اللہ کے بارے میں ان کا جب بیٹا آیا تو یہاں تو حضرت طلحہ زبیر حضرت عثمان تینوں کا ذکر کیا حضرت زبیر کے بارے میں تو الگ سے وہ حاکم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب ابن جرموز نے آ کے بتایا کہ میں نے قتل کر دیا تو مولا علی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو کیونکہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر ہے تو اور وہ کٹاوا سر لے کے آیا تھا مولا علی سے ملے بھی نہیں اسے دروازے سے ہی واپس کر دیا اور وہ پھر بعد میں خارجیوں میں شامل ہو گیا کیونکہ حضرت علی نے تو اسے حکم نہیں دیا تھا تو یہ آیت مبارکہ حضرت علی نے فٹ کی حضرت عثمان طلحہ اور زبیر کے اوپر یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہماری آپس میں ناچاکیاں رہیں اور ظاہرہ مرتے دم تک رہیں حضرت زبیر جنگ تو چھوڑ گئے تھے لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے صرف جنگ چھوڑنا کافی نہیں تھا جب امام حق کو پہچان لیا تھا تو پھر امام حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ ابھی تک معاملے میں ان کے بارے میں سخت رویہ ایڈاپٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کی 50% بات درست ہے امام وقت کا ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف دیکھو دونوں کو شہادت سے گزرنا پڑا اور شہادت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی جو انسان کی غلطیوں کا کفارہ بنے تو یقیناً بن گئی پلس مولا علی نے جب کہہ دیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی یہ ریزالو کر دے گا اور غل ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں نکال دے گا تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی مارے استاد ڈاکٹر اسار صاحب جب انہی آیات کے اوپر پہنچے تو انہوں نے زبردستی حضرت معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر دیا اس لیے کہ انہیں حدیث کے معاملے میں وہ کہتے تھے میں امی ہوں بعض لوگ ان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اجتہاداً ذکر کیا یہاں تو اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کو سپورٹو کوئی صحابی کا کول حدیث نہ ملے ہم تو امید کرتے ہیں کہ تمام کلمہ گو اہل قبلہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن لیکن یہ زبردستی فضیلت اس چکر میں ڈالنا کیونکہ مولا علی نے امیر شام کے بارے میں ان کا رویہ سخت رہا ہمیشہ کیونکہ وہ اپنے معاملات میں ہمیشہ دوسری طرف کھڑے رہے اسی لیے مصنف ابنبی شہبہ میں آتا ہے کہ مولا علی نے ان پہ الوت نازلہ پڑی اللہ علی کا بھی و تھا ہی حتیٰ کہ جب مقتلی نے صفین کے بارے میں پوچھا گیا مصنف ابن نبی شاہبہ میں آتا ہے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو صفین میں میرے خلاف آئے وہ بھی انشاءاللہ اللہ جنت میں چلے جائیں گے پھر قیامت کے دن مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا تو میرے خیال ہے قیامت کا انتظار کریں البتہ جو ایک صحابیت والا ایک رگارڈ دینا ہے کسی شخص کو نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے وہ بالکل دینا چاہیے رافضیوں میں اور اہل سنت میں یہی فرق ہے کہ رافضی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کی تکفیر کرتے ہیں ان پہ منافقت کا فتویٰ لگاتے ہیں جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم رافضیوں والا کام نہیں کریں گے اور نہ ناسمیوں والا کریں گے کہ جو اہل صفین ہیں ان کا جھوٹا دفاع کریں خصوصاً حضرت معاویہ کا ہم کہتے ہیں ان سے یہ مس مینج ہوا مسئلہ لیکن ان کی صحابیت کا احترام ہوگا حضرت علی حق پہ تھے ان کو غلطی لگی اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ہم پازیٹو سائٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نہ ہم روفدی ہیں اور نہ نا ہم ناصبی ہیں بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا ہم وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ اور پھر وہاں جنت میں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے اللهم جال من آمین اللهم ان کا جنت الفردوس منصدیقین والصدیقین شہدا والصالحین آمین سبحانک اللهم و اشد الہ الا انت واتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ